بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف ومن تبرئهم بحسان الى يوم الدين اما بعد اوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان للمتقين لحسن مآب آج خطبے کا اصل موضوع ہے علم تحصیل علم یعنی علم کا حاصل کرنا اللہ رب العالمین نے علم کا حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض قرار دیا طالب العلم کل مسلم ہر کلمہ آگوں پر علم حاصل کرنا اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے اتنا علم جس سے انسان اپنے زندگی کے شب و روز میں پیش آنے والے وقت اکثر مسائل کے حل کرنے کا علم اس کے پاس آ جائے اتنا علم حاصل کرنا انسان کو فرض قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے علم کی بڑی قبیلت بیان کی یعف اللہ من کم ودینہ ات العلم دراجات علم حاصل علم کی برکت سے لوگوں کو درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں رسول اللہ وسلم نے بے شمار قبیلتیں بیان کی یہی کیا کم ہے کہ اللہ کا انہوں نے شاخ سنوایا جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے جب تک علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہاد جہادتی سبیل اللہ کاجر و ثواب دیتی ہیں علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں ان میں ایک نہایت اہم طریقہ ہے سوال کرنا اہل علم سے علم والوں کے پاس بیٹھنا ان سے علم ان سے سوال کرنا اور ان سے پوچھنا اور علم حاصل کرنے کی نیت سے اپنے علم میں اضافے کی نیت سے سوال کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا حکم ہے اور علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کو ترجمار القرآن کا لطف دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے علماء صحابہ یعنی صاحب کرام میں جن کو اللہ نے علم سے نوازا ان میں سب سے بڑا نمبر اور درجہ اللہ نے عبد اللہ بن عباس کو دیا ہے کیوں نبی علیہ اللہ کی دعائیں تھیں کسی نے ان سے پوچھا یبرا عباس بمان التحاد العلم بہت سارے صحابہ کے صحابہ کی اولاد لیکن تمہارا جیسا علم کسی کو نہیں نصیب ہوا بیمان التحاد العلم اتنا علم تمہیں کہاں سے حاصل ہو گیا تو کہنے کے دو چیزوں سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا نمبر ایک بالسانی نمبر دو وقلب بنہا وکل بن ہادری دو چیزیں ہمارے اندر تھی جس کی وجہ پر اللہ نے سب سے بڑا زیادہ علم ہم کو دیا پہلی چیز بلسان ان سوال کرنا سوال کرنا پوچھنا نبی علیہ الحصر شام سے اپنے بڑوں سے ہم بہت ہی زیادہ سوال کرتے تھے تاکہ ہمیں علم مل جائے بلسان ان نمبر دو وکل بلحادری اور ہمیشہ میں اپنے دل کو متوجہ خوب توجہ کے ساتھ ہم علم والوں کی باتیں سنا کرتے تھے دوستو تو یہ سوال کرنا اللہ حرب العالمین نے قرآن میں نبی علیہ الصلاط اسلام نے حدیث میں علم حاصل کرنے کی نیت سوال کرنا یہ بہترین عمل قرار دیا گیا اور علم کا بہترین طریقہ بتایا گیا نبی علیہ سراط اسلام نے شاطرما علم نماز فاول علم بسمان اے لوگ و کا سارا علاج اور ازالہ اللہ نے سوال کرنے رکھا ہے لیکن دوستو سوال کرنے والے کو چاہیے کہ علم کی نیت سے علم میں اضافے کی نیت سے عجو ثواب کی نیت سے عمل کی نیت سے سوال کرے اور کام کا سوال ہو بیکار سوال نہ ہو الجھانے والا پریشان کرنے والا اپنے تفوق کو برتری کو ظاہر کرنے والا علم نہ ہو علم سوال ہو معلومات کے لیے اخلاص کے ساتھ نبی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ایک صحابی دوڑ ہی میں آئے بڑے سارے با مجمات کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہنے لگے یار سور لا بے معلوم الجن وہ با دِن مینار مجلس میں یہ صحابیاتیں ہیں یا رسول اللہ اخبرنی بما بی بیما میرا ایک سوال ہے وہ سوال یہ ہے آم مجھے وہ باتیں بتائیں برونی الجنہ جو ہمیں جنت میں داخل کر دیں وہ من دن اور جہنم سے ہم کو بچا لے اللہ رسول نے اس انسان کے سوال کو سنا کام کا سوال تھا عمل کا سوال تھا اخلاص کے ساتھ سوال تھا عمل کرنے کے لیے اچھی جی؟ آپ نے لوگوں کو دیکھا سمے دیکھا لا جو اف سے تھا بہترین سوال کرنے کی توفیق اللہ نے اس کو دی دیا اور اس نے ایسا سوال کیا اس کے جواب سے قیامت تک آنے والے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو سوال ایسا ہونا چاہیے آپ نے فرمایا تم نے یہ سوال کیا کہ کی جنت جانے والا پہنچانے والا عمل اور جہنم سے بچنے والا عمل بتا دے تو سن لے للہ تشنت ہی سیاح وہ تو تم سنا و تو سدا وہ تصل الرحم سب سے پہلا عمل جو تجھے جنت تک پہنچانے والا ہے اخلاص کے ساتھ توحید قبول کر لے اللہ کی عبادت کر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کر اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو پچمک کا نماز کی پابندی کر زکات ادا کر اور جنت میں جانا چاہتا ہے تو سیل رہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سیلے رہے گی سوال ایسا ہو کہ سے لوگوں کو فائدہ ہو ایسا نہیں کہ ہاں جس سے آپ سوال کر رہے ہیں اس کو بھی الجھا دیں اور بیٹھنے والوں کو اس انداز سے الجھا دیں جو بیچارے تک علم کی لالت میں بیٹھے ہیں لیکن تمہارے سوالی کو دیکھ کر کے وہ علم سے بالکل محروم رہ گا اور ایسے الجھا دو کہ کسی کا کوئی فائدہ نہ ہو تو دوستو سوال کرنے میں فائدہ مد نظر ہو اخلاص ہو اپنے علم میں اضافہ ہو سوال کام کہو بے کام سوال نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفی نسل فرمائے اکور اللہ الحمد للہ دوستوں اللہ رک المین ہمارے پاس اگر علم نہیں ہے تو ضرورت کے وقت علم میں اضافے کے لیے معلومات کے لیے سوال کرنا ضروری کرا دیا ہے رب العالمی نے قرآن پاک علو اہل دیکھی ان کو تم لاتا اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے تم سوال کرو ہمیں سوال کرنے کا حکم دیا گیا لیکن شرط یہی ہے کہ سوال کام کہو بیکار سوال نہ ہو فبول کا نہ ہو نہ اپنا ٹائم برباد کریں نہ سامنے والوں پر برباد کریں نہ مشور کا سوال برباد کریں وقت برباد کریں ٹاس کام کا سوال ہو نبی رہے سر شام کے سامنے صاحب آئے رسول اللہ مت آپ بتائیے قیامت کب آئے گی کس مہینے میں کس تاریخ کو کس دن کتنے بچے کتنے منٹ قیامت آئے گی یہ فضول کا سوال آرے فرمائن لیا کے بندے یہ کوئی سوال ہے قیامت کس دن آئے گی کس سن میں آئے گی کس رات کو آئے گی یا دن میں کتنے بچے کتنے منٹ پر آئے گی یہ سوال ہے کوئی؟ ایسا سوال نہ کر سوال کیسے کر مادہ آدت تلا میرا کام یہ تھا کہ سوال کرتا اللہ کے رسول قیامت کی تیاری ہم کیسے کریں ہم کیا عمل کریں کیا راستہ اختیار کریں کہ قیامت کی گھڑیاں ہمارے لیے آسان ہو جائیں اور نیکیاں بتائیں جو قیامت کے لیے کسی ہمیں نجات کا ذریعہ بن جائیں یہ کام کا سوال کرنے کے بجائے پوسا مدن متسان قیامت کس سن میں آئے گی قیامت اپنے وقت پر آئے گی قیامت کے متعلق سوال کرنا یہ فضول ہے کام کا سوال کیا تھا کہ تو سوال کرتا کہ قیامت کے دن ہمیں نجات دلانے والے اعمال کیا ہیں تو دوستو کام کا سوال ہو اسی لیے ہمیں چاہے کہ ہم بھی سوال کرنے والے بنے اور اپنے اہلوار کو بھی سوال کرنی تھی کہ لیکن سوال ایسا جس میں کسی کو پریشانی کسی پسند رہی کامیاب کام کہو عمل کہو نجاہ کہو ہو میں ادا سے کہو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفی کر فرمائے عالمين, ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیسدونا اور ان کے امان و کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حساب اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ہر بنا ہر آفت سے محفوظ رکھے ارحان عالمین ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی ہدا امت کی بنا قوم اور وطن کی ٹھہرے اور ہر ایسے کام سے ان کو روک لے جس میں آپ کا گد آپ کی ناراضگی امت اور ملت اور قوم کا نقصان و خسارہ ہے اللہ رحم جتنے مسلمان ملک ہیں سارے مسلمانوں میں امن و امان عام کر دے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے جان ان کے مال کی عزت اہٰ یہ جو اور آفت آئی ہوئی ہے ہر مسلمان کو اس سے محبوب کر دے جو انتقال کر رہے ہیں اللہ ان کی مقصد فرما دے ان کی نیتوں کو قبول کر لے اور الہٰ رالمین جو بچے ہوئے ہیں ان کو محبوب رکھ دے اور جو بيمار ه انكو شفاء كليا تفرما اللهم اشف الاملين والمؤمنات والمؤمنين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ان لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوا يستج بكم ولذكر الله تعالى أكبر